بسم اللہ الرحمن الرحیم اکہترواں مکتوب خدمت کے بیان میں بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں اولیاء کی خدمت میں بزرگی نصیب کرے سنو مرید کا ایک بڑا کام خدمت کرنا ہے خدمت کرنے میں بڑے بڑے فوائد ہیں اور کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں ایک تو یہ ہے کہ نفس سے سرکش مر جاتا ہے اور بڑائی کا گھمنڈ دماغ سے نکل جاتا ہے آجزی اور توازو آ جاتی ہے اچھے اخلاق تہذیب اور آداب آ جاتے ہیں سنت اور طریقت کے علوم سکھاتی ہے نفس کی گرانی اور ظلمت دور ہو کر روح سبک اور لطیف ہو جاتی ہے آدمی کا ظاہر و باطن صاف اور روشن ہو جاتا ہے یہ سب فائدے خدمت ہی کے لیے مخصوص ہیں ایک بزرگ سے پوچھا گیا خدا تک پہنچنے کے لیے کتنے راستے ہیں جواب دیا کہ موجودات عالم کا ہر ذرہ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے مگر کوئی راہ نزدیک تر اور بہتر خلق خدا کو راحت اور آرام پہنچانے سے بڑھ کر نہیں ہے اور ہم تو اسی راستے پر چل کر اس منزل تک پہنچے ہیں اپنے مریدوں کو بھی اسی کی وسیعت کرتے ہیں انہی بزرگوں کا کہا ہوا ہے کہ اس گروہ کے ورد و وظائف اور عبادتیں اتنی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی مگر کوئی عبادت افضل اور مفید تر خدمت خلق سے نہیں ہے چنانچہ حضرت پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا ایو صدق افضل قال خدمت او او تروقۃ فہلن فی سبیل اللہ کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے فرمایا بندے کی خدمت کرنا خدا کی راہ میں یا سائے کی غرض سے خدا کے راستے میں شامیانے لگانا خیمے نصب کرنا یا خدا کی راہ میں اونٹ یا کشتی دینا ایک اور دوسری جگہ ارشاد ہوا اسائی الل عرمل والمساکین المسیکین فی سبیل اللہ اوکل یقوم النہر و یقوم الوہ اور کے کام میں دوڑنا اور غریبوں مسکینوں کی خدمت بجا لانا ایک مجاہد کی طرح ہے راہ خدا میں یعنی لوگوں کی طرح جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں مگر خدمت کے لیے شرطیں ہیں وہ یہ کہ اپنی آرزو اور اپنا تصرف بالکل چھوڑ دے اور قوم و جماعت کا جو مقصد ہو ویسا ہی کرے مسافر یا مقیم جو بھی ہوں ان کی طبیعت کے رجحان کے مطابق کام کرے تاکہ انہیں فراغت دل حاصل ہو اور بے فکر ہو کر اپنے اوقات درود و وصائف وظائف میں گزاریں ورد و وظائف میں گزاریں اور فارغ البال ہو کر اپنے معمولات میں مشغول رہ سکیں ان کو جو کچھ مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہوگا اس کو اسی خدمت میں وہی سب فائدے ہوں گے کہ من خیر فعلی جس نے کسی اچھے کام کے لیے مدد کی تو اس کا اجر بھی اس کے کام کے کرنے والے کے برابر ملے گا یہ خانقاہیں مسافر خانے اور اوقاف اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ خود کو مالے کو مختار نہ سمجھے جو کچھ اس کے پاس ہے یہ سمجھے کہ وہ انہی لوگوں کا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات مال مراد اور اپنی خواہشات کو ان کے لیے لوٹا دے اپنے ہر کام پر ان کی ضرورتوں کو مقدم سمجھے ان سے کوئی چیز دریغ نہ رکھے البتہ جو چیزیں خدا نے حرام کر دی ہیں اور جس جس چیز کی اس سے درخواست کریں فورن بجا لائیں اگرچہ اس کے لیے مزدوری کرنا پڑے تو مزدوری کرنے سے بھی جان نہ چرائے تاکہ ان کا کام پورا ہو جائے اور ان کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہو جیسا یہ غلام اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے اگر وہ سختی بھی کریں تو اس کی اس کی برداشت واجب سمجھے اور ہمیشہ ان کے رمز و اشارے کی باتوں کا لحاظ رکھے اگر کوئی خرابی بھی دیکھے تو بغیر ان کی تحریک کے درست کر دے اور یہ شرط بھی ہے کہ جو جو کام خلک اللہ کے لیے نیک دلی اور ہنسی خوشی کے ساتھ کرے تاکہ توفیق خیر کا مستحق ہو اور ان کاموں کی انجام دہی پر شکر حق بجا لائے اور جو کچھ اس سے ممکن ہو جماعت اور ملت کے لیے نیکیاں کرتا جائے اور اگر کوئی دقیقہ فروغاشت ہو جائے تو پشیمان ہو اور تاوان ادا کرے خدمتیں بے شمار ہیں اور مقصود یہ ہے کہ جوان افراد کسی طرح بھی خدمت سے جان نہ چرائیں شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جو مرید کام کرنے کے واسطے کھڑا ہوگا اس کے لیے یہ کام نماز نفل کی سورکتوں سے زیادہ مفید و بہتر ہے یہ لوگ ہر ایک شخص کی کی خدمت اور پیروں کی صحبت اور اہلیت و ریاضت و تربیت کا زیادہ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور نسبت و نسب کا کوئی خیال نہیں کرتے البتہ آل اتحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں اور مشائق زادے بھی کیونکہ یہ نسب کے اعتبار سے لائق احترام ہیں جیسا کہا ہے نسب الرجل رجولی دین ہو و حسب ہو و نقوہ ہو آدمی کا دین اور پرہیزگاری اس کا مشروب ہے جیسا کہ صاحب مال پر واجب ہے کہ زکوٰۃ نکال کر فقرہ کو دے اور علماء کے لیے لازم ہے کہ طلبہ کو پڑھائیں علم سکھائیں اور اپنے علم کی زکات دیں اسی طرح راہ طریقت میں مبتدی مرید پر واجب ہے کہ اپنی خدمت کے ذریعے غیروں کو راحت و آرام پہنچائے مسلمان بھائیوں کی امداد اور اپنے سے بڑوں کی خدمت انجام دے خدمت کرنے کا صلا ثمرہ اور فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب بے غرض بے منت اور بے ریاہ ہو. پس جو خود خدمت نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے خدمت لینے کی آرزو کرتا ہے وہ کاہل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر گراں گزرتا ہے اور بوجھ بن جاتا ہے دل کی یہ گرانی اور یہ بوجھ جان کے لیے تپ ہے اس لیے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس, کا اس کے حق میں سراسر نقصان اور خرابی کا باعث ہے اور کار براری کی امید کم ہو جاتی ہے حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اور امت کی تعلیم کی غرض سے نہایت لطیف پیرائے میں اس کو سمجھایا ہے کہ ایسے وقت ایک کٹورا دودھ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ نے اٹھ کر اپنے دستے مبارک میں لیا اور فقرہ و صحابہ ردوان اللہ علیہم میں تقسیم فرما دیا اور جو کچھ بچ رہا خود پی لیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ حضور نے آپ نے شروع کیوں نہ فرمایا آپ نے جواب دیا ایسا نہیں چاہیے کہ ساقی آخرهم شرب قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے اس, بھی اس میں مشہور ہے جو زیادہ خدمت کیا کرتا ہے وہ زیادہ بزرگ اور پیارا ہوتا ہے اور دلوں میں خوش آئند اور نگاہیں اس کی طرف مائل رہتی ہیں کہ سید القوم میں خادم قوم کا سردار وہی ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے عرب کے ایک بزرگ سے پوچھا گیا بما تم کیسے سردار بن گئے؟ انہوں نے کہا میں نے لوگوں کی خدمت کی اور سردار ہو گیا کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منصب خلافت پایا اور اتنی بڑی دولت ملی وہ ہمیشہ خدمت میں کمر بستہ رہنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ابتدا میں ہر ایک بزرگ کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وہ ہر وقت خدمت کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخر میں خود مخدوم ہو گئے خدمت کے سمرے اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے تم سے جہاں تک ہو سکے غنیمت سمجھو اور امیدوار رہو اے بھائی احکام خداوندی انسان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں کن آن حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند تھا وہ کشتی میں نہیں بٹھایا گیا اور شیطان ملعون کے لیے راستہ ہو جائے یہ جائز ہے کہ یہ باتیں بادشاہ سے تو نہ کہی جائیں مگر ایک پاسبان سے بیان کی جائیں تم نہیں دیکھتے کہ سے تو نہ کہا لیکن اسی گھر میں ایک بڑیہ سے کہ دیا اس کی نگاہیں جو تمہاری طرف اٹھا کرتی ہیں اور اتنی مہربانی اور کرم کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے وہ اپنے علم پاک کی روح سے نظر کرتا ہے تمہارے گندے اعمال کی روح سے نہیں ہے اہل سنت کا مذہب کہتا ہے کہ خدا کی نوازش و کرم کی کوئی حد نہیں سارا عالم اٹھا مگر کوئی اس کے انعام و اکرام کے اثرار تک نہ پہنچا کہ آخر اس خاک کے پتلے پر اتنا کرم کیوں ہے کل جب قیامت آئے گی سب لوگ حشر کے میدان میں بلائے جائیں گے غیب سے ایک آواز سنائی دے گی کہ سب خاک ہو جاؤ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم عرش کے گرد جمع ہو جاؤ تمہیں حلا بہشتی سے کوئی کام نہیں اور نہ دوزخ کی بیڑیوں سے کوئی سروکار تم مقام معلوم سے دیکھتے رہو کہ اس مشت خاک کے ساتھ ہمارے کیا کیا معاملے ہیں اسی معنی کو دیکھ کر کہا ہے کہ اگر یہ خاکی نہ ہوتا تو یہ باتیں بھی نہ ہوتیں اور نہ یہ سوز و گداس و درد و تپش ہوتی بہشتنی نعمتوں اور کرامتوں کے ساتھ اس خاکی پر نچھاور اور غلمان و حوروں کو لیے ہوئے ردوان اس کو جشن وصال کے شادیانے گاتا ہے اور یہ جو تم نے سنا کہ ازل میں یہ خاکی اس وقت میں موجود تھا یہاں تک کہ خاک پیدا ہوئی اور اپنی نوازش و کرم سے اس خاکی کا کل سامان مہیا کیا ابھی پینے والا نہ تھا کہ شراب بنائی سر نہ تھا مگر اس کے لیے تاج آراستہ کیا چلنے والا پاؤں نہ تھا مگر راستہ صاف اور ستھرا کر دیا دل نہ تھا مگر نگاہیں اس پر اٹھا دیں گناہوں کا وجود نہ تھا مگر رحمت و فرت کے خزانے بھر دیے اطاط و بندگی کا کہیں نام و نشان نہ تھا مگر گلزار فردوس کو دلکش بہاروں سے آراستہ کر دیا النا قبل قبل المقینی کرم و نوازش کا یہ سارا اہتمام خمیر گوننے سے پیشتر ہی کر دیا گیا وسلام